بالله من نئی کتابیں صرف دہلی میں کتروں کے مصنف کا لگے پہلے سمت اور جماعت کے بیان کرتے ہیں وہ عقہ یہ ہے کہ یعنی اللہ اور سنت کے جو معانی اور مطالب ہیں وہ وہی ہوں گے جو شریعت سے معلوم ہوں یا لغت سے معلوم ہوئی یعنی معنی معتبر ہوں گے جو شرعی ہوں شریعت نے جو ان کے معانی اور مطالب بتائے ہوں قرآن اور حدیث کے یا لوگ بھی لغت میں اس کا ہے مانا بنتا لغت میں تو جو کتاب اللہ سنت کے جو نصوص ہیں ان کو ان کے ظاہر پر ہی محمول کیا جائے گا جب تک کہ ان کے خلاف کوئی دلیل قطعی نہ آ جائے ہاں اگر کوئی دلیل قطعی آ جائے تو پھر ہم ان کو ان کے ظاہری حالت سے ظاہری معنی سے کیا کر دیں گے پھیر دیں گے جیسے خود پرانی مجید کے اندر باہر کئی طرح مقامات پر اللہ تبار کو تعالیٰ کے لیے جہت اور جسم کہ یہ اقفاظ کا اجم ہوتا ہے کہ جس میں زائر طور پر ضائق اللہ تعالیٰ, و تعالیٰ کی جہت کو ثابت کیا ہے جہا اللہ تعالیٰ, و تعالیٰ کی جسم کو ثابت کیا ہیں مثال کے طور پر قرآن مجید میں آتا ہے یدو اللہ ہی کو خائدی ہم جب تشکلہ ہوتا ہے بیت رزوان والوں کا یدو کو خائدی ہم اللہ کا حات پر انچوں پر مجھے حاسم کی اوپر اسی طریقے سے رحمانحمان آش پر جب ہو گئے اس کے بعد بلند ہو گئے مصویر ہو گئی اب یہ وہ آیا ہیں کہ جن کو ذاہد سے پھیرنا ضروری ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جہن سے اور جسم سے پاک منظر اور مبرہ ہے لہذا وہ چیزیں جو جسم پر یا جہد پر اجازت کریں گے اللہ تبارک والا نہیں ہوگا اگر ایسی کوئی دہلی قطعی آ جائے گی تو, تو ہم کو ظاہر سے پھیر دیں گے ورنہ ہم لوگ اور شرحی کا ہی اعتبار کریں گے اس کے علاوہ کسی اور کا اعتبار نہیں کریں اس کی ضرورت کیوں پڑی بات کو اشارے اس کے ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ مطلب ہی نہیں, نہیں بلکہ اس کے لیے بات نہیں ہو بنیاد پر, پر شریک کے کئی سارے اقدامات کا انکار کر دیا وہ کہتے ہیں کہ جنت کچھ بھی نہیں ہے البتہ مطلب یہ ہے کہ جو شریعت کی جو تکاریف ہے یعنی مقلف بنایا جو انسان کو روزے کا نماز کا زکات کا حج کا یہ چیزیں ثابت ہو جائیں گی اسی کا نام کیا ہے جنت ہے یعنی کہ انسان مقلف نہیں رہے گا اور جہنم اس کا کوئی وجود نہیں ہے تو کیا ہے جہنم نام ہے کا? مشقت کا تو بہر وہ اسی طریقے سے اور بھی کئی چیزوں کے اندر اس طرح کے معنی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ظاہر معنیٰ نہیں ہے بلکہ باتری مانا بیان کرتے ہیں اور اسی طریقے سے پہلے سنتماعت کر کے چلے آپ کہتے ہیں کہ جی ने اگر جس کے داری کا اعتبار نہیں کیا بادری معنی کا اعتبار کیا تو اس لیے وہ کافر ہو گئے وہ کافر اور تو خود سنت اور جماعت میں سے صفیہ دیگر بھی کئی سارے جو بادری معنی کا اعتبار کرتے ہیں تو ان کو بھی لاگو ہونا چاہیے اس کا جواب شارع نے دیا ہے کہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے جہاں تک بات صرف اور صرف پہلے بات باطن کی باتیاں جی صرف اور صرف باطنی معنی ہی مراد لیتے ہیں ظاہری معنی مراد لیتے ہی نہیں اور جہاں تک بات اہل سوچمات میں سے سفیہ کی تو وہ کے ظاہری معنی تو مراد لیتے ہی نہیں لیکن ظاہری معنی مراد لینے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ باطنی معنی ہی مراد لیتے ہیں اور اس میں اخبار اور بموز نکال رہے ہیں کے طور پر ہمیں ہوں یوم اس کا معنی کیا ہے ظاہری معنیٰ یہی ہے کہ جو اللہ کی رانا کرتے ہیں جو ہم نے ان کو رزلٹ دیا ہوا ہے اس میں کیا وہ خرچ کرتے ہیں اس کا ظاہری معنی ہے باتری ماننا یہ ہے کہ جو انوارات جو عروب و مہارت ہم نے انسان کو دیے ہیں جو ایک اور رحا کو, کو دیے ہوتے ہیں تو وہ اس میں سے کیا کرتے ہیں آگے عروہ مارے دوسرے لوگوں کو منتقل کرتے ہیں یہ باتری مانا ہے لیکن اس نے کہیں پر بھی یہ شبہ نہیں ہے کہ ظاہر معنی مراد نہیں ہے ظاہری معنی کو مراد لینے کے ساتھ ساتھ باتری مانا مراد لیا جا رہا ہے جبکہ جو باتلی فرقہ ہے اس کے ہاں ظاہری مانو بالکل مراد ہی نہیں ہے فقط باقی معنی مراد لیتے ہیں آئی بات سمجھ وان الرسول في منهج كتابه والسنه تصف ما على زواهرها ما لم يسقط عنها دليل مقطعي خوافي الايات التي تشعر بزواهرها الذهنيه والجسميه ومنصوصه من الكتاب والسنه وار كتاب والسنه منصوص کتاب و سنب سے نصور احملوا على ظاہریہ ان کو ظاہر پر ہی محمول کیا جائے گا معلوم یا صرف عنہ ضرور قطعی جب تک کہ ظاہری معنی سے پھیرنے کے لئے کوئی ضرور قطعی نہ آجائے کما کے آیات اللہ تشعر بزواہریہ جیسے کہ وہ آیتیں اللہ تشعر بزواہریہ جن کے ظاہر سے کیا اشارہ معلوم تشعر مند دراز کرنا یا جس سے یہ اشارہ ملتا ہوتے جہد کا اور جسم کا جہد کا اور جسم کے نا بیدانے کا مجید میں ہیں جیسے وج ہوگا وز کا لفظ ہے ید کا لفظ ہے گائے والو حامی بلشاں یہ ایک سوال کا جواب ہے کہ کبھی آپ آب نے تو یہ کہا کہ محسوس کا ظاہر مراد ہوگا محسوس کا ظاہر مراد ہوگا محسوس کے بعد میں معنی مراد نہیں ہوں گے اور آپ جو کہنا چاہ رہے ہو کہ جسمیا جہت اور جسمیہ کی آپ نے مثال کی جسم اور جہت کی یہ تو متشاوے ہاتھ میں سے ہیں آپ جس بات کو بیان کرنا چاہتے ہیں وہ تو نس کو بیان کر رہے تھے نس اور متشابہ میں فرق ہے کیا ہے نس ہے مفستر ہے محکم ہے متشابے ٹھیک ہے نا تو یہ سائن اس سوال کو لے کر ہے اس کا جواب دیا شارے نے نہیں نہیں آپ کو غلط فہمی ہوتی ہے ہم نے جو نصوص کہا ہے جو نسل کی جمع ہے اس سے مراد کلام ہے شارے ہے شارے کا جو کلام ہے وہ مراد ہے چاہے وہ نسل کی صورت میں ہو مفسر کی صورت میں ہو محکم کی صورت میں ہو کسی بھی صورت میں پائے گئے تو مراد اس سے کیا ہے مطلب کلا میں شارے ہے ٹھیک ہے نا بابو جتنی بھی تقسیمات ہیں جیسے کچھ بھی زाहر ہو ظاہر ہو ظاہری نسل ہو مفسر ہو محکم ہو تو یہاں پر نسل مراد وہ اطلاعی نسل نہیں ہے جو مفسر اور محکم کے مقابلے میں آتا ہے جس طرح کے یعنی سائر کو جو شبہ ہوا ہے مراد کیا ہے وہ نسل ہے یعنی اصل کتاب بولنا یا سننا یہ مراد ہے وہ نس, نس مراد نہیں ہے کہ جو کیا ہے بنا جاتا ہے اس کے کی لیے کیا کہا لا یہ تو نہیں ہے. یہ, بلی مثال جس یہ تو ہے کہ, کہ ہم کہتے ہیں جواب یہ ہے کہ المراد یہاں پر جو نصوص نہیں ہے جو ظاہر اور مخصر اور محکم کا مقابلے میں بل باؤں اقسام النظم نظم بلکہ وہ ہے کہ جو نظم کی تمام اقسام کا عام ہوتا ہے نظم کی تمام اقسام نفسی جو تقسیمات ہیں عبارت مفسر محکم الشکل وغیرہ ہوتا ہے جو بھی آپ صور شکا کے اندر پڑھتے ہیں اعلیٰ متا الحا آگے الحاظ ایل کے, کے طرف معنی کا دعوی کرتے ہیں اہل بات وہ ملاحدہ اور ان کو ملاحدہ بھی کہتے ہیں اور وہ ملاحدہ اور ان کو نام دیا جاتا ہے کا نیا کام ان کے دعوے کی وجہ سے کہ ان نسوس ان نسوس کہ نسوس اپنے ظاہری معنی پر نہیں ہے بلرہ بلکہ ان کے بات معنی ہیں لا یا یہی جانتا مگر مراد لیتے ہیں امام غائب امام غائب, غائب مراد لیتے ہیں نصوص کے ظاہری معنی مراد نہیں ہے وہ آئے گا تو بتائے گا نا آپ کو ان کا مقصد کیا ہے اس سے شریعت بالکل سہرسی بات ہے جب خراب ہی نہیں ہے تو بات نہیں مانی تو کون ہے فی الحال نے کیا کہا ہے عنها الى يدعيها اهل وهم الحاضن الحاضن اي عن ، حدول اسلام سے اعراض کرنا ہے احتساب رہ یہ افر کے ساتھ متصل اور متأثر ہونے والی بات ہے لیکن یہ تقسیم صلی اللہ علیہ وسلم علم مجیب ابو کی بھی میں تقریب اس بات کی جس لے کر آئے ہیں اور جس کو جس کا نبی علیہ کا یقینی طور پر معلوم صلی اللہ لے کر آئے ہیں یقینی طور پر ایمان رکھنا کیا ہے لازم اور ضروری ہے اس پر جس کا ایمان نہیں ہوگا تو وہ کیا ہوگا آخر ہوگا اور سوال ہوتا ہے کہ صوفی کا ایمان تو معنی بیان کرتے ہیں صوفی کیا نام تو مصروفی کا جہاں تک بات ہے بعض محافین کی مصروف اس بات پر پکے ہوگی انصوص مصروفت والا اپنے ظاہری معنی پر ہی معمول ہے لیکن اس کے باوجود وہ محاذہ لے کر شادی یہی فرق لیا اور احسنت وال جماعت میں جماعت محافین یعنی ظاہر معنی کے علاوہ باطنی معنی بھی مراد لیتے ہیں مزید اس سال بتاتے ہیں مزید ایسے نقطوں پر ایسے نقطے نکالتے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ ظاہری معنی کو مراد لیتے ہوئے جبکہ باطنی بات نہیں ہے ظاہری معنیٰ بالکل انکار ہی کرتے ہیں مار جا لیتا یعنی اس ظاہری معنی کے ساتھ ساتھ فی اشارہ حفیعت ایسے خفیف اشارے ہیں پرانے مجید میں دقائق ان باریکیوں کی طرف سے ارباب السلوک کے جو واضح ہوتے ہیں وہ باریکیاں وہ پوشیدہ رموز وہ منقشف ہوتے ہیں کس پر اعلی ارباب السلوک اربان السلوک پر بینہ بینہ جو مطلب المراد کی ایمان و محض الرفان کہ ظاہری معنی کے درمیان اور اس کے درمیان کیا ہو سکتے تصدیق ہو سکتی ہے ظاہری المراد مراد ہے اس میں بھی اور اس معنی بات میں بھی کیا ہو سکتے تصدیق ہو سکتی ہے اور ظاہر مراد لینا اور مزید کچھ ایسے رموز بتا دینا یہ کہتے ہیں من کمال ایمان یہ تو کمالی ایمان کی نشانی ہے جس میں تو محس کیا ہے اس بات کی اور علاقہ ہی یہاں سے انشاءاللہ شاء اللہ لتبارکر ہوں سب کو خوافیت سے رکھے سب کو رکھے جب بھی لوگوں میں یاد رکھا کریں لتاب سب کو خوافیت رکھے اور سب کو خوش رکھے دنیا اور آخر دونوں جہانوں میں لت بارک و تعالیٰ خروف فرمائیں لت تبارک و تعلام ہر امتحان میں کامیابوں و عوران فرمائے